اور تمہیں کیا ہے کہ اللہ پر آمان نہ لاؤ حالانکہ یہ رسول تمہیں بلا رہے ہیں کہ اپنی ریبے پر آمان لاؤ اور بے شک وہ تم سے پہلے سے عہد لے چکا ہے اگر تمہیں یقیں ہو